جو واجب و فرض نہیں ہے اور صرف جواز کی آڑ میں مسلمانوں کے ملک میں اتنی خون ریزی کا کوئی فائدہ نہیں جب کہ کے نہ ہونے کی صورت میں شدید فتنہ انگیزی کا خدشہ ہے اس حوالے سے آپ سامعین کو کیا جواب دینا پسند کریں گے یہ بات تو ہم پہلے بھی بیان کر چکے ہیں ان کی یہ بات بالکل غلط ہے یہ بات ہم نے پہلے بھی عرض کی تھی کہ ہماری جنگ خروج نہیں ہے ہماری جنگ خروج اس وقت ہوتی کہ جب ان کی حاکمیت اور ان کی امامت منعقد ہوتی لیکن جیسا کہ میں نے پہلے بھی بیان کیا تھا کہ ان کی امامت ہی منعقد نہیں ہے تو جب ان کی امامت ہی منعقد نہیں تو ان کے خلاف خروج قروج الامام نہیں ہو سکتا یہ بات تو پھر بات کی بات ہے کہ یہ واجب ہے یا جائز ہے یہ بات کی بات ہے پہلے تو ان کی امامت کا مسئلہ ہے کہ ان کی امامت ثابت ہے بھی یا نہیں جب ان کی امامت ہی ثابت نہیں تو ان کے خلاف جنگ خروج بھی نہیں تو پھر اس کے بارے میں وجوب اور جواز کی بحث کا کوئی فائدہ نہیں اور اس کی کوئی ضرورت نہیں اور اصل بات یہ ہے کہ ہماری جنگ خروج نہیں بلکہ جہاد ہے اور ایک غیر اسلامی نظام اور غیر اسلامی حکومت کے خلاف جہاد ہے ریاست کے خلاف جہاد ہے یہ فقط کسی حاکم کے خلاف جہاد نہیں بلکہ پوری ریاست کے خلاف جہاد ہے اب آتے ہیں اس بات کی طرف کہ ان کا یہ کہنا کہ قوت نہ ہو تو فتنہ انگیزی پھیلتی ہے تو دیکھنے کی بات یہ ہے کہ یہ لوگ فتنہ کس چیز کو کہتے ہیں اصل فتنہ تو یہ ہے کہ ہم پر یہ کفری نظام مسلط ہے ہمارے گھروں میں داخل ہو چکا ہے اس نے ہم سے ہمارے بچوں کا ہمارے بھائی اور ہماری بیٹیوں کا اختیار ہم سے چھین لیا ہے اس نظام نے ہمیں اپنے مکمل کنٹرول میں لیا ہوا ہے اس کی وجہ سے معاشرہ بالکل تحلیل ہو چکا ہے خاندانی نظام ختم ہوتا جا رہا ہے اسلام کی تاریخی بےزتی ہو رہی ہے اسلام کو بل کی پیش کیا جاتا ہے پھر نامنظور کیا جاتا ہے مسرد کیا جاتا ہے تو اس سے عظیم فتنہ اور کیا ہو سکتا ہے کہ اسلام کی میرے دین کی بےزتی ہوتی رہے میں زندہ رہوں اور میرے دین کی توہین ہوتی رہے میرے لیے اس سے بڑھ کر اور کون سا فتنہ ہو سکتا ہے اس کے علاوہ یہ لوگ فتنا اسے کہتے ہیں کہ جس میں لوگ قتل کیے جائیں لو قتل ہوں اسی لیے یہ لوگ کہتے ہیں کہ حکومت کے خلاف جنگ نہ کرو اس سے فتنہ ہوتا ہے لوگ قتل ہوتے ہیں لیکن دوسری طرف پھر آپ خود دیکھیں کہ یہ لوگ خود اٹھتے ہیں اور مسلمانوں کو قتل کرتے ہیں مجھے اپنا قتل ایسی زندگی سے زیادہ محبوب ہے کہ جس میں میں زندہ رہوں اور میرے دین کی توہین ہوتی رہے اس کے بجائے میں قتل کر دیا جاؤں اور کوئی مجھے شہید کر دے تو یہ مجھے اس سے زیادہ پسند ہے کہ میں زندہ رہوں اور میرے دین کی توہین ہوتی رہے کوئی ایسا شخص جو میرے دین کی توہین کرتا ہو تو اس کو قتل کرنا اسے زندہ چھوڑ دینے سے زیادہ بہتر ہے ایسے شخص کے قتل کو فتنہ نہیں کہا جا سکتا فتنے کی جنگ تو وہ ہوتی ہے کہ جس میں مقتول کو یہ معلوم نہ ہو کہ وہ کس جرم میں قتل کیا گیا اور قاتل کو یہ پتہ نہ ہو کہ میں اس شخص کو کس وجہ سے قتل کر رہا ہوں فتنے کی جنگ تو اسے کہتے ہیں ایسی جنگ کو فتنہ نہیں کہا جاتا کہ ایک شخص اللہ تعالیٰ کی دین کی بےستتی کرے اور اس کی توہین کرے اور دوسرا شخص شری درائل کی بنیاد پر فقہا اور محدثین کی تشریحات کے مطابق ان کے فتو کے مطابق ایسے شخص سے جنگ کرے اور اس کا صفایا کرے تو اسے فتنہ نہیں کہتے ہیں فتنا انگیزی نہیں کہتے باز لوگوں کا تو مزاج ہی ایسا ہوتا ہے انہیں ایسے ہی بس خون سے چڑ ہوتی ہے چاہے وہ خون کسی کا بھی ہو کسی جانور کا ہو یا کسی انسان کا ہو بس وہ خون دیکھ لیں تو وہ ان پر بے ہوشی ہو جاتی ہے تو یہ تو ان کی طبیعت ہے تو جس کی ایسی طبیعت ہو تو یہ تو ایک الگ بات ہے تو ان کی طبیعت کی وجہ سے اسے فتنہ نہیں کہا جا سکتا اصل فتنہ تو یہ ہے کہ یہ نظام ہم پر مسلط ہے اس نے اللہ تعالیٰ کے نظام کو چیلنج کیا ہوا ہے اللہ تعالیٰ کے نظام کی حاکمیت کو معطل کیا ہوا ہے اس کی قانونی حیثیت کو ختم کیا ہوا ہے تو اصل فتنہ تو یہ ہے کفری قوانین کو قانونی حیثیت حاصل ہے فتنہ اسے کہتے ہیں قرآن کریم نے اسے ہی فتنہ کہا ہے قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وقوع الوحم حت تعلیٰ تکون فتنہ فتنہ تو اس وقت ختم ہوتا ہے کہ جب دین سب کا سب اللہ تعالیٰ کے لیے ہو جائے فتنے کا مطلب قرآن پاک نے یہ بیان کیا ہے جب بعض دین اللہ تعالیٰ کا نافذ ہو اور بعض غیر اللہ کا تو قرآن اسے فتنہ کہتا ہے تو فتنے کی تعریف تو یہ ہے کہ بعض دین اللہ تعالیٰ کا نافذ ہو اور بعض دین غیر اللہ کا اسی وجہ سے علامہ تیمیہ رحمہ اللہ مجمول فتحوں میں فرماتے ہیں اضاقان دین و باز و باز و جب القطال الحطیٰ یقون الین یعنی جب بعض اللہ تعالیٰ کے لیے ہو اور بعض غیر اللہ کے لیے تو اس وقت جہاد واجب ہو جاتا ہے یعنی یہی فتنہ ہے اور اس کے خلاف جنگ واجب ہے حتیٰ یقونت دینو کلولہ یہاں تک کہ دین سب کا سب اللہ تعالیٰ کے لیے ہو جائے یعنی اللہ تعالیٰ کا پورا دن نافذ ہو جائے تو خلاصہ یہ ہوا کہ اللہ کے نظام کو نافذ کرنے کے لیے قتال و جہاد فتنہ نہیں بلکہ اصل فتنہ غیر اللہ کے نظام کا تسلط ہے اور ہماری جنگ اسی فتنے کے خلاف ایک مشروع اور جائز جنگ ہے اور جہاد ہے جو کہ فتنے کے خاتمے کے لیے جاری ہے